سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہی ہیں اس میں حاضر ہیں اور اس سلسلے کے اندر سورت الکوثر کی تفسیر اور اس سے متعلق باتیں ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اپنے پچھلے سلسلوں میں سورت الکوثر کے شان نزول میں جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح کی ہے اسے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی تھی ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں یہ عرض کیا تھا کہ سورت القوسر میں ایک ایک کلیمہ ایسا ہے ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس پر علماء نے بڑی تفصیل سے گفتگو کر کے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی کمال فضائل بیان کیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مخلوب کے سامنے کیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ظاہر کرتا ہے یہ اس صورت سے بالکل واضح ہوتا ہے مثلاً ارشاد فرمایا اناپینا کل کو بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر اس میں چند ہیں پہلے ہیں سب سے پہلے انا پھر اس کے بعد ہے آپ انا کا مطلب بھی ہم ہوتا ہے اور آپ کا مطلب ہم نے دیا ہم نے عطا کیا علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ بات مختلف طریقوں سے پوری ہو سکتی تھی مثلا مختصر الفاظ میں یوں کہہ دیا جاتا تکل اے محبوب میں نے آپ کو کوسر دیا آپ کو عطا کیا اس سے بات پوری ہو جاتی جس سے پتہ چل جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوسر اللہ تبارک وطار نے دیا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو الفاظ بیان فرمائے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے تاکید بیان فرمائی کہ ان نہ بے شک کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کیا اول تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل اس حوالے سے واضح کر دیا کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے یہ بالکل معقد ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا جو رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے وہ حق اور سچ ہوا کرتا ہے لیکن بعض مقامات ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی تاکید کے ساتھ اس بات کو بیان فرماتا ہے جیسا کہ اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اننا کلک جیسے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اننا نحن نشن ذکر لہو اللہ حافظ بے شک ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر فقط اللہ تبارک یہ ارشا فرما دیتا کہ نزل تو ذکر لہو حافظ میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں تو بھی بات پوری ہو جاتی و ان لہو حافظون یہ بات کہہ جاتی تو بات پوری ہو جاتی لیکن اللہ تبارک بتا رہے نے پختگی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ کلام کے اندر تاکید کو پیدا کیا کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں کوئی اور نازل کرنے والا نہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے پاس ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اس سے کلام کے اندر ایک تاکید پیدا ہوتی ہے مضبوطی آتی ہے کہ اب یہاں پہ شک و شبہ کی اصلن کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے جو بات بیان فرمادی وہ بس پوری اور آخری ہے اس کے آگے کچھ نہیں اسی طرح اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو پہلے تو تاکید کے ساتھ بیان کی تاکہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہ یہ کوئی کرنے والا جس کے دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے کلا کما فرما دیا اس کو بالکل ختم کر دیا دوسری بات علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ ایسا واحد ہے کہ اسی بنیاد پر ہماری جو اردو زبان ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ آپ کے اندر ایک طرح کا شبہ جمع کا ہوتا ہے اگرچہ استعمال کرنا جائز لیکن علماء اس سے احتیاط فرماتے ہیں کہ ایسا سیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے کہ جس کے اندر جمع کا اصلا شبہ نہ ہو تو یوں ہی اللہ تبارک و تعالی جب اپنے لیے کسی بات کو بیان فرماتا ہے تو عام طور پر واحد کے سیغے کے ساتھ بیان فرماتا ہے لیکن جہاں پر جمع کے سیگے کے ساتھ یعنی جمع بولا جائے میں نے یہ کام کیا اور ہم نے یہ کام کیا تو جب میں سے ہم کی طرف کوئی بات لائی جاتی ہے تو اس کے اندر ایک اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ کوئی عام چیز نہیں اور دینے والا بیان کرنے والا عام بلکہ جب وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اپنی اہمیت کو بیان کرتا ہے تو اس کے لیے جمع کا فیوا استعمال کرتا ہے یعنی ہم نے آپ کو یہ دیا ہے ہم نے یہ بات کہی ہے میں نے یہ بات کہی ہے میں نے آپ کو دیا ہے اس کے مقابلے میں یہ ہم والا جو کریمہ ہے یہ ایک تاکید رکھتا ہے ایک پختگی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ, علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کرنے سے پہلے اپنی شان و عظمت کو ساتھ میں بیان کیا کہ یہ کوسر کوئی اور نہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں یعنی وہ ذات دے رہی ہے کہ جو سب سے بلند و بالا ہے جس کے ہاتھ دست قدرت کے اندر سب کچھ ہے وہ جو دینا چاہے دے سکتا ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے یوں فرمایا کہ ہم آپ کو عطا فرمانے والے ہیں ہم نے آپ کو عطا کیا ہے تو نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کو عطا کیا حالانکہ بات اس سے بھی پوری ہو رہی تھی لیکن لوگوں کے دل کے اندر اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک نے جمع کا استعمال فرمایا اسی طرح جو دینے کا لفظ ہے اس کے لیے کلام عرب کے اندر مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جیسے زکوات کے لیے ہم اکثر قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ آتس زکا یعنی زکوۃ ادا کرو یہاں پر ایتا کا لفظ ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بعض مقامات پر کا لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیا ہم نے آپ کو عطا کیا اور بعض مقامات پر عطا کے لفظ ہوتے ہیں ارٹا کے لفظ ہوتے ہیں علماء نے ارٹا اور اٹا کے درمیان فرق کیا ہے کہ جب عطا کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں جس کو دیا جاتا ہے اس کو ایسا مالک بنایا جاتا ہے ایسا اختیار دیا جاتا ہے کہ اس میں جس طرح کا چاہے وہ تصرف کرے اس کو اس کے اندر قدرت حاصل ہوتی ہے اس کے اندر پختگی حاصل ہوتی ہے کہ جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے منع کر دے برخلاف ایتا کے کہ وہ بعض اوقات اس انداز میں استعمال نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوسر عطا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ جو بیان فرمایا وہ اطاح کا بیان فرمایا عطا کا بیان فرمایا جس سے بات واضح ہو جائے کہ یہ کوسر آپ کی ملکیت کے اندر ہے آپ جیسا چاہیں اس کے اندر تصرف فرمائیں جس کو چاہے عطا فرمائے جس کو چاہے منع فرما دے یہ آپ کے اختیار کے اندر ہے اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا اس کے لیے اللہ تبارک مطالعہ نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا یعنی یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا انا آئینہ ہم نے آپ کو عطا فرما دیا انا آئینہ کل کوثر کوسر آپ کو ہم نے دے دی یہ نہیں فرمایا کہ اننا نوتی کوثر کہ ہم آپ کو کوسر دیں گے ماضی کا سیدھا استعمال فرمائے کہ ہم نے آپ کو دے دیا اس کے علماء نے دو معنی بیان کی ایک معنی یہ بیان کیا کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوسل دے دی گئی ہے آپ اس کے مالک ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن آپ کو یہ چیز دی جائے گی اس لیے پہلے سے بیان کر دیا کہ آپ اس کے مالک ہیں آپ کو پہلے سے دیا جا چکا ہے اور آپ چاہیں تو ابھی بھی اس میں تصرف فرما سکتے ہیں لیکن جو تصرف فرمائیں گے یعنی اس میں جو آپ اختیار کریں گے جس کو چاہیں گے دیں گے جس کو چاہیں گے بنا کریں گے اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا اور بعض نے کہا کہ ملے گا تو قیامت کے دن ہی لیکن کیونکہ ملنا یقینی اور پختہ ہے اس لیے ماضی کا سیدھا استعمال کیا کہ گویا کہ آپ کو دے دیا گیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کو کوثر اطاف فرما گئی جیسا کہ آگے آنے والی تفصیلوں سے یہ بات ہمارے سامنے ہوگی اس تمام تقریر کے پیش نظر علماء نے یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی بالخصوص قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی نے شفا شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اسلوب پر قرآن مجید فرقان حمید کے منہج پر بندہ اگر غور و فکر کرے تو اسے پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لیے کس طرح آپ علیہ السلاط اسلام کو مخاطب فرماتا ہے کس طرح حضور علیہ وسلاط اسلام سے کلام فرماتا ہے اس سے آ, بندے کو سبق حاصل کرنا ہوگا بندے کے لیے اس کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اس نے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لیے جب کلمات کو استعمال کرنا ہے جب نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو ادب کا کتنا زیادہ لحاظ کرنا یہ ضروری ہے اس حوالے سے علما نے بڑا تفصیلی کلام کیا اور بہت خوبصورت کلام ہے اس پر اگر ہم گفتگو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے ہمارے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ واضح ہوگی تفصیل اس کی کچھ یوں ہے میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض مقامات پر تو بالکل واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ادب و احترام ہم نے اس انداز میں کرنا ہے بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحجرات کے پہلے رکوع کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ آداب بارگاہ رسالت کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب کیا ہیں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یا لا تقدمو بین اللہ, ورسولی کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی نہ فیل میں, میں یعنی کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس نے حضور علی حسلام کے پیچھے چلو ان کی ابتباء کرو ان سے آگے نہ بڑھو پھر فرمایا کہ یا ائیوات نبی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض اے دوسرے کو جیسے پکارتے ہو بلند آواز سے ایسے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ پکارو کہ کہیں ایسا نہ ہو انتحبط اعماضكم وانتم لا تشعرون کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا شعوری نہ ہو یہ آداب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے ہمیں سکھائے ہیں اور بعض مقامات وہ ہیں کہ جن کی طرف غور و فکر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی غایت محبت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تھی وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے مثلا ایک بڑی خوبصورت بات قاضی اقبال کی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ قرآن مزید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے و میں یہ ارشاد فرمایا کہ, کہ منافقین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم سے جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت مانگی تھی تو حضور علیہ السلط وسلم نے اپنے اشتہار کے طور پر ان کو اجازت مرحمت فرما دی اب ان کو اجازت بظاہر دینی نہیں چاہیے تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دی اللہ تبارک وطالیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دیما لیکن انداز کتنا خوبصورت ہے انداز کتنا پیارا ہے جو ہمیں بارگاہ رسالت کے آداب چکھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ تو ارشاد فرما رہا ہے کہ لما ادین تلہم حتا يتبين لك الذين صدقوا والثلم الكاذبین کہ اپ نے ان کو اجازت کیوں رحمت فرمائی یہاں تک کہ اپ کے سامنے وہ لوگ ظاہر ہو جاتے کہ جو سچے ہیں اور اپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے لیکن ایک کتاب ہوتا ہے کہ بیان کرنا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے کس خوبصورت انداز میں یہ فرمایا کہ احفظ الله انت اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے کیوں ان کو اجازت پرحمد فرمائی تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں کہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک بات بیان فرما ہے کہ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تو لما ادینتم آپ نے کیوں اجازت دی تو اگر کسی اور سے اس طرح کا کلام ہوتا تو اس پر بڑی سختی کے ساتھ گفتگو کی جاتی کہ آپ نے کیوں اجازت دی آپ کو کس نے اس بات سے اختیار دیا تھا کہ آپ ان کو اجازت دیں کہ وہ پیچھے بیٹھے رہے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مالک ہے وہ لوگوں کو کس طرح بتاتا ہے کہ آپ علیہ حسلات کی بارگاہ کے ادب کیسے اختیار کرنے ہیں کہ اف اللہ ان کا محبوب اللہ تبارک بطالیہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی پہلے اللہ تبارک معافی کا اعلان فرما کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا اللہ آپ کو معاف فرمائے اللہ نے آپ کو معاف کیا پہلے سے اعلان فرما دیا کہ آپ نے جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے آپ سے ناراض نہیں ہے اللہ تبارک مطالعہ اس سے ایسا نہیں کہ ناراض ہوا ہو بلکہ پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو معاف کیا آپ نے اپنے اشتہار سے جو کیا پھر اس کے بعد نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت براہمت فرمائی یعنی ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی لیکن پہلے سے ہی اللہ تبارک مطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا مقام ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ جب گفتگو کرنی ہے تو پھر اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے گفتگو ہونی چاہیے کہ مکمل طور پر حضور علیہ وسلط وال کے دربار کے آداب اور احترام ہمارے مرخوذ خاطر ہونے چاہیے پیش نظر ہونے چاہیے انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید آگے گفتگو کریں گے اور اسی حوالے سے کہ کرام رام مردوان کا بعد کے علماء کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب احترام کیسا تھا اس کو بیان کریں گے اگرچہ کی ہم نے بیان کرنی ہے لیکن ہمارا سلسلہ الحمدللہ للہ یہ طویل ہے ان طویلی اعتبار سے, تبار سے کہ ہم نے بہت سارے اس کے کرنے ہیں تو اس انداز کے مدنی فل انشاء اللہ تبارک و ہم بیان کرتے رہیں گے کہ جس سے حضور الساط اسلام کی عقیدت محبت اور شرعی احکام ہمیں معلوم ہوتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے آمین بجاین نبی امین صلی اللہ تعالی و علیہ وآلہ وسلم Amen.